ایک آدمی نماز صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے اور نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت بھی دیگر وظاہر کرسی یا اس ٹول پر بیٹھ کر کے ادا کرتا ہے جبکہ کچھ لوگ نیچے بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا یہ صحیح ہے ایسا کرنا صحیح نہیں اگر ایسا معاملہ ہو تو گھر جا کر کے تلاوت کریں یا اس وقت تلاوت کریں کہ جب مسجد میں کوئی اور نہ ہو کہ کوئی آدمی نیچے قرآن مجید رکھا یہ بھی ظاہر ہے کہ اگرچہ وہ معذور ہے مگر ادب کے تو خلاف اور قرآن مجید فرقان حمید کا تو جتنا بھی ادب کیا جائے وہ کم ہے کہ یہ کلام الٰہی ایسے حضرات جو نماز کے بعد تلاوت کرنا چاہیں اور دیکھیں کہ نیچے بیٹھ کر کے لوگ اگر تلاوت کر رہے ہیں تو ان کو اپنے گھر جا کر کے تلاوت کرنا چاہیے تاکہ اس بے ادبی سے